فرماتے ہیں کہ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہوا کہ تم ادا والا وقت ہم نبی ہوئے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے کتا کا برتن کو چاٹ جائے یا برتن میں رکھی کوئی چیز جو ہے وہ کتا کھا پی دے تو اسے پار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ساتھ مرتبہ سھویا جائے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ سویا جائے اور اس کے بعد پانی پہ ساتھ اسی طرح صحیح مشرم کی ایک اور روایت میں لفظ آتے ہیں فل یہ کو برتن میں اگر کوئی چیز ہے جس میں کتے نے منہ مارا ہے اسے استعمال نہ کرے بلکہ اس کو گرا دے اسی طرح اب اس رضی چاچا ربیع اللہ تعالیٰ کے روایت صحیح مسلم اور, اور سون نبی دہوت وغیرہ کے اندر ہے ابو کہ کہتے ہیں کہ بجلی کے متعلق فرمایا نہیں ہے نہیں ہے یہ پر چکر لگانے والے جانوروں میں سے آتی جاتی رہتی ہے منہ مار جائے کچھ کھا پی جائے اسے باقی بچے ہوئے کو کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے وہ چیز نا ناپاس ہوتی ہے نہ ہی اس کا استعمال منع ہو جاتا ہے اسی طرح مسلم اور تعالیٰ وہ کہتے ہیں کونے کہ میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا لوگ اس کو منع کرنے لگے ڈانٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا اس گیا پیشاب کر کے تو آپ نے حکم دیا پانی کا ایک ڈول منگوایا گیا اور جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس پر بہت اور پھر جس نے یہ کام کیا تھا اس کے ہاتھی کو آپ نے بلایا اور مساجد اللہ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں اس کام کے لیے مشتدے ہیں اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ کے روایت بخاری دابود میں سلمان ہے جب تم میں سے کسی کی مشروب میں پینے کی چیز میں مکھی اگر گر جائے تو کو وہ اس کو ڈبو دے اس پانی میں جو بھی پینے کی چیز ہے نکالی جنافی آخاری شفا اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا ہوتی ہے اور ابو دابو کی روایت میں یہ رفاظ بھی ہیں پرندہ جنافی دار کہ وہ جب پانی میں گرتی ہے تو اس پر سے سہارا دیتی ہے جس پر میں بیماری ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکھی کے گرنے سے یا بلی کے منہ مار جانے سے کوئی چیز ناپاپ اور نجس نہیں ہوگی پیشاب اگر کہیں گر جائے تو وہ جگہ ناپاپ ہو جائے جس کو دھویا جائے اگر کسی چیز میں منہ مار جائے تو وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہتی اس کو گرا دیا جائے اور برتن کو بھی ایک آدھ مرتبہ دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھویا جائے مٹی مرتے اور اس کے بعد پھر مزید اس کو دھویا جائے کل ساتھ گھٹ دھویا جائے گا تو پھر برتن صاف ہوگا مکھی کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے پرندے مچھر پکنڈے وغیرہ اس طرح کے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز میں گر جاتے ہیں تو اس کو ویسے ہی اٹھا کے اور نکال کے پھینک دیں یا لکما اگر گر جاتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے اور صاف کر کے کھا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اور کھا لے اولا شیفان شیطان کے لیے اس کو پڑھانا رہنے تو اگر لکما گر جاتا ہے اور اس پر برقی وغیرہ تو چیز اس طرح کی بھی جاتی ہے تیرکا وغیرہ جس کو انسان نا کرتا ہے اس کو صاف کر کے کھانے کا تو اگر یہی تنکا وغیرہ کھانے کے اندر آ کے گر جائے تو بھی اس کو نکال کے باہر کریں اور چیز کھائیں کے ضائع نہ کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے علیہ عما تو پھر